اب اس کے بعد تیسری بات یا بول رہے آکیم نماز قائم رکھو یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا اسے یاد رکھنا ضروری ہے ورنہ شیطان تمہیں ورغل گا تمہیں ادھر ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحق نہ رہے ذہن کے اندر اور ایمان باللہ کو مستحکر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں عطل ماحول کتاب ہے وہ واقف مسلح انَ سرا تنہا الفاشا و منکر لہٰذا اب نماز کون سی تھی وہ ہم نہیں جانتے لیکن کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو یا بنا یاقب اس اور نمبر چار واب ون ہان المنکر اور نیسی کا حکم دو اور بدی سے روکو یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے یہ بھی انسان کی سمجھئے کہ اس کی انسانیت اس کی شرافت اس کی مروت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے جو اب نو ہیں جو بھی انسان ہیں ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں اور سب سے بڑی بھلائی ان کی اور سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے وسبل علامہ سابق اور یہ بھی جان دو کہ اگر یہ امر بال معروف نہیں بل کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی مصیبت آئیں گی پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو گلی میں کھیل رہا ہو اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکٹ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے کسی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم تو آپ لیجے, پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو اسی لیے آپ بولتے ہی نہیں ہے کہ اپنی عزت لے کر وہاں سے نکل جائیں تو کسی کو بھی نصیحت پسند نہیں ہے حق کڑوا ہے لہذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے دے وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے نامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں اب جو بھی ہو برداشت کرو اور اگر کوئی بڑی بات ہے اگر فرون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا تو اس طریقے سے یہ بسم علامہ سابق پھر جو شے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو ان ذال کبن ازمل عمور یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آ گئی بلآر ان السان الفیق حسین الازین آمن عام الصالحاط و طاس و بلحق و تاس <بِالصَّبًا> و ب صبر یہاں اصطلاح حاطلہ الہ ہو گئی تواسی کے بجائے امن بالمعلو نہیں مل کر آ گیا صبر جو کا تے باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں عمال صالحہ ہمیں سے نماز آ گئی والدین کے ساتھ اس نے سلوک آ گیا آخری دو آئےتیں ہیں ولاسا خدق کا لناس اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے یعنی تکبر اور غرور اس انداز میں رہنا ولا تم سے فکر دراہ اور تم زمین میں اکڑ کرنا چلو ان لاہب اللہ لا مختال الفقور یقین اللہ تعالی کو جو اکڑنے والے ہیں اور یہ مختال بنا خیل سے خیل کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیار بن گیا لا یحب اللہ مختالن فقور شیخی کھوڑے فخر کرنے والے اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ مضمون سورہ بنی شرائط میں بھی آ چکا ہے بلا تم شفیل مراحا ان و لوغل تبلغ الجبال تولا تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنی گردن اکڑا لو اونچے ہو جاؤ تان لو اور اوپر ترا بھی چڑھا لو لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے آخری بات فرمائی وقصد فی مشیک اپنی چال میں میان روی اختیار کرو یہ میانوی ہر اعتبار سے چال میں بھی خرچ میں بھی ودینہ ادان فکو لم یوسرت و لم یک تو وہ کانا بین کا قوامہ یہ ایک میچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلومات توازن ہو انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو وقصد فی مشیک وغیرہ اپنی آواز کو پست رکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو بدن کرنے کی کوشش نہ کرو بات اپنی کرو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل اقلی ایک بار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے وہ لوگ اخدن سوتے اور دیکھو انکرسوات السوط الحقیق آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے کتنی ناپسندیدہ آواز ہے تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے اصل تو یہ شے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو بلوا سکیں اس کے حوالے سے تو یہ ہے آٹھ آیات پر مشتمل جو رکوع ہے یہ دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا سبق ہے اَلَمْ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے چاند ہے یہ سب تمہاری ضرورتیں بہم پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں سورج کی تمازت ہے جس سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں اسی سے ہواؤں کا نظام چل رہا ہے بارشوں کا برسنا تو یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں واسب علیہ کم نیا اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں پوری کر دی ہیں ظاہر و بات یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں جو باہر سے نظر آتی ہیں دکھتی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں بہت سی نعمتیں ہوئی جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالی نے مدیت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں ممینار سے ججاد الف اللہ بغیر عین یات آ چکی ہے سر حج میں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کے احکام کے بارے میں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر اس کے کہ بغیر علم ان کے ان کے پاس کوئی علم ہو ولا ہدن نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے ولا کتاب منیر نہ کوئی روشن کتاب ہے کالو بل نہ تب و مابد نہ الح آبا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے ناگری فرمایا ہے قرآن اتارا ہے اس کی پیروی کرو کالو وہ کہتے ہیں بل نہ و ما بجد نہ الح بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس کے اوپر ہم نے پایا ہے اپنے کو اور آج کل خاص طور پر یہ لوک ورثہ اور ہماری پرانی روایات قومی روایات اور ہماری جو ہیں ہر علاقے کا ایک کلچر ہے اس کلچر کو زندہ کیا جائے کروڑ ہر روپیہ ان میں صرف کیا جاتا ہے اولوکار الشیطان شیطان یدع بلاغاب سعید خاص شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت ہے اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے وہ یدح بلاغاب سعید اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہدم کے عذاب کی طرف وہ منجسنی مجھا بہوا محسن اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تاب فرمان کر دیا اپنے چہرے کو اللہ اللہ کی یاد محسن اور وہ احسان کے ربش اختیار کرے فقد سبل عروۃ الغسا تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کنڈے کو اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی, بھی الفاظ آئے تھے آئے اپنی کے فوراً بعد میف البا کہ قبل بھائی اللہ آپ کے بط العبور اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی تک اس کو لوٹا دیا جائے گا ممن کفر فلازم <يَحْزُن> کا کفر ہو اور ایدبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو دلگیر نہ ہو, ہو. میری طرف ان سب کو لوٹنا ہے فلب بما ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے جتلا دیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا ان اللہ علیم بذات الباتور یقید اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے نمکتے وحم کلیلن ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سماج دے رہے ہیں دنیا کے اندر یہ مزے لے لیں مزے لوٹ لیں سبن عذابن غلیظ پھر ہم انہیں کشان کشان لے آئیں گے کھینچ کر پکڑ کر عذاب کی طرف جو بہت گاڑا بول ان سال تو برخلط سماواتے اللہ قول اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسماس اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے بولے الحمد للہ کہیے الحمدللہ ساری حمد بھی پھر اسی کی ہے بل اکثر لا عالم لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی لاہ معافی سماوات و اللہ آسماد اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے اللہ ہی کہا ہے اللہ کی ملکیت ہے یہ لام تملیغ ہے اللہ کی ملکیت ہے ہر ہے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں ان اللہ غنی الحمید وہ غنی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں اور حمید ہے بڑی خوبیوں والا ہے اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے ولاف اللہ شجرت ال اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں واہروں اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے یا سن میں یہ مضمون سورہ کہ آ چکا ہے پلو کالل بہرو مداد مات ربی و لفظ بہرو ابلا انتن فتح کر مات و ربی ویدا اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے وہی مضمون یہاں بھی آ رہا اور یہ بات نوٹ کی ہے میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین پرانے مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملتے ہیں ولاون اب وہاں پر صرف سیاہی کا تسکرا تھا یہاں سیاہی کے ساتھ قلم ولاون انا معافی کرتے اگر جتنے بھی درف زمین میں ہے وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سیائی جو ہے یہاں پہ اب محضور سمندری میداد اوبہر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی شکل اختیار کر لے یا مدد تو اور اس سیاہی کو پھر مزید پھیلائے اور بڑھائے سات سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں کرے مات اللہ اللہ تعالیٰ کی کلبات ختم نہیں ہوں گے اور یہ مرض کر چکا اب اسے مراد کیا ہے کہ ہر شہ جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور ہے تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے اللہ ہے اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احساس کرنا ممکن ہی نہیں اور آج کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ سے یاد کرنے کے باوجود ٹریلین ٹریلین آف لائٹ ایئر تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن قائدات کا سرا ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا اور اس کی مخلوقات کتنی ہیں تو وہ جتنے بھی کلمات کن ہیں اگر ان کو لکھنے کے لیے تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلم بن جائے اور تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور سات سمندر اور بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں تب بھی یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے ان اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمال حکمت والا اب ادھر تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا اب اس کے انتظام کا معاملہ اس کی تدبیر جو ہے اس میں کس قدر یسر ہے کتنی آسانی ہے کتنی سہولت ہے اس کے لیے یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ وغیرہ میں آیت تو میں بھی آیا تھا بلا یو دو حفظ یہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے مشکل نہیں ہے اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کام بوجھل نہیں ہے مضنی نہیں ہے ولا ود ہرد ماں بہول علیزید تو اسی کو یہاں فرمایا ماں خلق کم ولا باسکم اللہ کا نفس واحدہ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس پیدا کر دینا اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے ان اللہ سمیع ان بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخریق کی وسرت و عظمت وہ تو کلبات الہی اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا ہلکا ہے آہون والا ہے یہ اس کے لیے بہت آسان ہے یسر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو اس کو جو لے کر چل رہا ہے وہ اس پر بھاری نہیں المطران فرنار کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پیرو لاتا ہے دن میں وہ یور جارا فر نیل اور دن کو پیرو لاتا ہے رات میں اب یہ ایک تو اس کا مقوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ڈوری ہے اور اس ڈوری کے اندر اگر آپ نے دانے ڈالے ہوئے تصویر میں ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے ایک سیاہ ایک سفید ہے سیاہ کے بعد سفید سفید کے بعد سیاہ تو تھا چلا جائے گا ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے کبھی رات بڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے میں کر لے لیا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فروغ دیتا ہے رات کو دن میں دن کو رات میں وقر اشمس قمل اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو کلن مسما یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے وان اللہ بما تاملخبیر اور یقیناً اللہ تعالی جو کچھ کہ تم کر رہے اسے باخبر ہے ظال کا بے اللہ الحق یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے وانا منجون ہل اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں ان کی حقیقت ہی نہیں باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو کوئی حقیقت اس کی نہ ہو جیسے شراب پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں وہ ان اللہ حل علی القبیر اور یقین اللہ تعالی ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عظمت والا الم طرح ان کا تجریفی باہر میں نعمت اللہ یوریا گمن آیا کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر ہے ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی جی پہلے بہت بڑی وہ سمندروں میں کشتیاں سے دریاؤں میں بھی یوریا کمبن آیات ہی تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے ان دفیل کل آیات سب بار ان شکور یقیناً اس میں آیات ہیں لیکن کس کے لیے ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے سب بار یہ مبالغے کا سیدھا ہے فعال کے وزن پر بہت صبر کرنے والا شکور فعول کے وزن پر ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا بھائی گاہ معذ کا ضرور اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے ڈھانپ لیتی ہے جیسے کہ بادل ہوں ایسی موج آ رہی ہے کہ وہ کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی دا اللہ مخلصین اللہ الدین تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فلما نجا بڑوں اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خوشکی پر فمین ہوں تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرف کی رائے اختیار کر لیتے ہیں وماں بے آیات نا اللہ کلخار کپور اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور نہ ہیں ہے یا لوگوں اپنے رب کا تقوا اختیار کرو اور ڈرو اس لا یجز والد الد جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شے کو دور نہیں کر سکے گا بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے بلا مولود ہوا جاز ان والد ہی شعین اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شے دور کر سکے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو اس کے بعد سادھوی ہیں ان نواز اللہ حقن یہاں وہ آج کو یاد آ گئی ہوگی آپ کو یا بنی سائی رولود ان والد ان نواد اللہ حقل اللہ کا وعدہ سچا ہے شدری ہے اٹل ہے ہو کر رہے گا قیامت آ کر رہے گی جدا سدا ہو کر رہے گی فلاں تغرن دقم الحایات تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی تم اسی کے اوپر رید جاؤ اسی میں مگن ہو جاؤ اسی میں گم ہو جاؤ تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی کٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہن جو ہے اس نے غافل کر دیا بلا یورند غرور اور دیکھنا وہ دھوکے باز تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کو بڑا غفار ہے تم نے کیا کیا کچھ چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کیے ہیں اللہ کی مفرت تو بہت وسیع ہے خام کا کاہے کو گھبراتے ہو کاہے کو توبہ کرتے ہو تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی اللہ کی شان غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو ولا ضرور اللہ ضرور اِنَّ اللہ ان دہ ان اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی سا اور قیاما اس کے فرق کو ذہن میں رکھیے گھڑی وہ معیت گھڑی جبکہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجراب میں سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں یہ سا ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری اور پھر بعض بادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیام ہے قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور میں تو عام طور پر ہم قیامت کا طرف جب بولتے ہیں تو سا کی جگہ پر بولتے ہیں قرآن کی جو پرٹیکولر اپنی ٹرمینالوجی ہے اس میں یہ ساح ہے وہ گھڑی کہ جس میں ہلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا کاریہ بلقاریاما کا بلکاریہ یہ ہے اص لیکن پھر جب بادشاد موت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے خبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں تو یہ ہوگا قیام کھڑے ہونے کا دن ان اللہ ان علم علم وہ ساخ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے بجنت ضرور وہی بارش برساتا ہے وہی عالم و مافر وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے وما تدری نفسن اور کوئی جان نہیں جانتی ماضا تک سے وہ ادا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی وما تدری نفسن اور کوئی جان نہیں جانتی بے آئی اردن تبوت کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا وہیں انتقال ہو گیا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا سال ہر سال سے کہیں مقیم ہے وہاں موت نہیں آئی اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آ تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی ان اللہ علیم الخبیر یقین اللہ تعالی علیم الخبیر ہے یہ جو پانچ چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں اس میں آج کا بڑا اشکال ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں جو ہے ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے دو اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے اس آج میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے پہلی چیز میں حسن کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے اگر کہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر بھی چونکہ حسن کا اسلوب ہے ان اللہ ان دہو علم یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم ساتھ کا علم اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئی کہ کوئی اور نہیں جانتا دو آخری چیزوں میں بھی آئے نفی ہے وما تدری نفسن تقسیم و گدا کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی محمد افسل بے تبوت یہ بھی پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی لیکن دو چیزیں کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں ہے یورس اللہ بارش برساتا ہے یہ کہاں لکھا نہ یہاں اس حاصل کا اسلوب ہے نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے صرف اللہ کرتا ہے اسی طرح یاد اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے جو نہیں لکھا کہ کوئی اور نہیں جانتا اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہو ہی نہیں سکتا البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جمرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے تو اس میں سے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فی خمسن اللہ یہ قیامت کا علم جو ہے یہ تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہاں حضور نے یہ ساری چیزیں گنوائی اس کا جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے باقی جو کچھ ہے اس کے نمان کتنے پہلو ہیں کتنا ذہین ہے کس قدر فتین ہے اس کے اندر کیا اوساف ہیں اس میں کیا صلاحیتیں ہیں شقی ہے یا سعید ہے نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا کیا پتا ہے یا ہوگا یا ہوگی تو اس سے یہ کہ اس کی جو حدیث کا بھی معاملہ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی توضیع موجود ہے اس پہ کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان اللہ علیم الخبیر یقینا اللہ تعالی علیم الخبیر ہے بارک اللہ لی و لکم فی فکران العظیم و نفالی و ایاکم ملایا و کی حقیق